شہش کا شرما رکھنے والا رواں دیا شرما رکھ کے درسکار بتر تعینات ن ساتھی یوم لےوا اور لوگ لے جگہ اج کا آزم کی رسول اکرم سب اللہ علیہ ہم وسلم کے ساتھ اللہ. ربیو کا شریف کا مبارک مہینہ کچھ ربیو ثانی شریف کا مبارک مہینہ چڑھے پہلا مہینہ رسول اکرم ہوں دوسرا مہینہ وہارویں والا کہ یہ اللہ سال کو نہیو لفل کہ یہ روٹی شامی جدو یہ مہینوں کے نام مبارک من پسند کیے لوگوں نے کیتے ہیں خلق نے کیتے رہ. پتا نہیں کت شروع ہوئے اتنا ضرور پتا کہ دور ان شران تو لیکن دیکھو پہلی بہار اور دوسری بہار اس وقت ہی لگتا ہے قدرت والے نے ایام کر د نسبت ہونی دو مہینہ تو یہ مناسب ہوئے پہلی بہار ہو جائے دوسرا اوسیا دم بہار ہو جائے رسولا بہار وہ بلیا کسی صور بزرگ کا وکیم کا بار گھرانے شیرے مسجد لکھا ہوں درمیان اور یا کیوں محمد در میں سمپے جب مسئلہ بے باؤس کے آزم ولیاں ویسے جن میں نبیر اکرم رسولہ لمبیا نبیاں موہر لوگ یہ خاتم مولی نے او لیا سے محلو رہے ہیں مناسبت جڑی نا بیان کرنی ہے کہ اگر وہ سننا دل چایا بلیا نے جبیا پات دون رب کے پیاروں کے یا باپ بیٹے بھی شریف نہیزاں جنیا ک میرو سمجھ آئی انہیں بھی جگہ اپنے سامنے بیاں کر شیخابی مطلب بنے گا ولییا نبیا پاک تھب گئے ولی بترے ہوئے لے نبی پاک, نبی پاک خاص مناسب جو ہندی پی ہے تو وجوہات میں اس بیان کرنے کو پہلاد یہ گزارش ہے کہ فضیلتا شانہ کمالات اللہ باہ شریف مولا دی مخلوق دی اندر دو طرح دان کا کمالات دو کسم دے ہوں بدن بدن لفظ نہیں لائیں وہ بھی یعنی موہ بھی اللہ تعالی واہبی کا مانا اٹائی بدنام مانا چھ واہبی موہبی آٹائی جبلی خلکی اللہ مبارک واطیا دو کسبی محنتی حاصل کی محنت مشقت ریاست تو بعد فضائل بندے دیا کمائی جتیا تخلیقی بغیر امل کوئی عمل قتل نہ ہو کوئی کسب نو دقل نہ کمائی والیا اکا ہوئی وہ جڑیا بندہ محنت کرے مشقت کرے ریاضت کرے اس کا کر وہ ہو گئی کمائی والی کسبی یا دو کرو آل میں نظر کرو تبھی سے طرح عالمِ میں نظر کرو تم اسے جسم کے جہان جسم ایک جیسے نہیں بنے کوئی جمدا ہو کوئی جمدا پنج کوئی بندے کی کمائی ماسا بھی کسم کی دم ادا نہیں ماہا کا بناوے بڑا بناوے زخیم بناوے جسیم بناوے کائناتی سن تقریبا نظر آسے بندے دو بندے دے فل بندے محنت نبی اکرم نور مجسم جیڑی اللہ تعالی آپ رکھ چڈی آپ کمائی محنت کسب نال نہیں مثلاً آپ نے فرمایا نبی جی نا سلحل حسن روایت ضرور ہونی ہےقاب نے سن کا نے فرمایا میں پیدائش سب نبیاں پہلو ہوں اب بے سکت خلقت سنگل آئے مگر بنے بنے پہلو نیل دوزیوں خاتم النبی نبی خاندہ من نبی ہو نبی ایسی ایسا کہ اللہ تعالی نے روز اول تو آپ اکا پرما دکھا سونے دلچسپ ہوئے گا سمجھ آئی آپ نے ذات شریف رو رکھنی محققین علماء نے فرمایا یعنی ملا عبدالحکیم الحکیم شیال جیسے جس اور اس سطح نے تحقیق کرنے تحقیق کرنے والے لوگ فرمایا کہ روف کا مانا ہوں جہا مصیبت ٹالے دکھ ٹالے رحیم کا مانا ہوں جا سیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی پاک شفت جیسے بیان میں فرمائی ہے روف پہلے رہی بعد کیونکہ دکھ ٹالنا یہ ہوتا ہے تہم پہلو لیا بعد جی میں نے تخلییا پہلو تخلی بات یعنی کسی بانڈے پہلو خالی ہے بعد ہے تخلی خالی کرنے تو اللہ تعالی روز اول تو آپ بنا چکیا کیوں االا فی الحال آپ اخلاق محنت اور کمائی نال حاصل نہیں ہوئے اللہ تعالی نے روز اوپر سواری بے سے جو تک تھلے سواری جو بوجھ سرکار اپنے اپنا اپنی سوہنیاں سرت کمال حاصل نہیں کرنی پلہ تعالی نے سواری اور آپ اسلام کیا پکلتا سب سویاں آدت سرکار پاک نے قدم پاک نیا آخر کیوں نہ ہو کیوں نہ ہوئے قبضہ اور غلبہ اخلاق حالیہ جو ہے وہ لوگ پہ علیم اللہ تعالیٰ فرمایا نا مسے بعد کا جس سنت وہ ہی سان گیا ساتھ ہی ملشی رحمت کا قلم جان گیا جس ذات پاک نے اخلاق حیما تقسیم کرنے سی اور حوصلے آزم پر کے بڑھنے سنو اپنے آپ کے اندر دوسری فبیلت بھی ہیں جیڑیا. کہ آپ دے کسب محنت اور کمائی اور آپ دے کی کمائی امت دی کمائی کا نتیجہ دی. یا کمائی کی بجائے امت دی آپ کو خدمت سرکار کی محنت امت دی خدمت کا نتیجہ دی اے بھی تسیلتا ہے یہ بھی قدرت نے نظام بنایا نہیں لگی مسل وہ کہڑیاں نے لاہور خبر مقام محمود جیسے تین نام آتے مقام وسیلہ مقام شفاق خبرا اور مقام محمود ایک ایسا مرتبہ ہے ایک ایسا مبارک مقام ہے جیڑا روز مست آپ میں قیامت والے دن ملنا اور شہر کا نتیجہ ہونا ہے آپ یدھ والی نماز اور امت درو تو سلام اور دعا غلامہ خدمت آپ کا خدمت محنت انہوں نے کہڑی ہاتھ حجد بھی مقام ہے محبوب کیا مت اتے کھلو گے حمد ہونی ہر سرکار بھی ہمد ہوتی مجبور ہوتے حمد کرنی بندہ اختیارات مطلوب ہونے مالک جو قبضہ اپنا مسا ہے بس پرو کل جاؤ ماسا دیپ پتہ پتا لگنا ہر کسی پاوے کا بنا ہے پاوے مومے اللہ تعالیٰ نے واقعی جو مقام محمد پاک نے لہٰذا ہر ایک سنا مقرام میں ہے مقام شفا چل تین نام پرانے مجید میں حضور کی ہمت اور محرم دا نتیجہ جس کو بہان فرمایا پر لگ محمود آگو برات پڑھنی تلک صرف ڈرائے باقی حضور قبلی مصیف بھری آمد چیز نہیں سہے اس کا نمازہ شہرہا ہے کہ حضور قبلی مصیف بھری آمد چیز نہیں سہے حضور قبلی مصیف بھری آمد چیز نہیں سہے تمہلا جائے جائے جائے فتح جدد نافلہ کلی جسرس کو آدے آتیساں غیر کیتی تفرد بات آشا جبان محبوب دوسرا یقین رکھو تھوڑ دکھا مگر میں محمود آشا کا معنی یقین کو جس کو نسبت اللہ تعالیٰ پھر آشا لانے میں حکمت کیا ہے کیونکہ یہ قسم سے تعلق رکھتا تھا <سلام> تو کتب کے معنی نظر کرنا کیوںکہ کتب کرنے والے کو امید بھی رکھنی چاہیے اس ذات دے کے یقین ہاں بے عدبی شمار ہوگا دیا اخلاقی <سلام> اس طرح اشارہ تھی کہ کیونکہ اخلاقیا میرے پاس قریب صلی اللہ علیہ وسلم لہذا انہوں نے شان کے مطابق کہ یہ ہوئی یہ ہمیشہ میری طرف ہے اور بعد میں پترا ہوں میرا لاس جک لیکن تو قسم والے کا حق بنتا ہے اللہ کے سامنے یقین کی بجائے امید تو, تو مطلب سکھانے ہونی تھی کیونکہ ہے جو اخیر میں پھر جو ہو ربی سنت اپنے ادب سکھا میں آسا بولے ورنہ اللہ کی طرف سے آٹھا مین اللہ مین ال رسول ہے نقین اللہ کی طرف سے جب آرد رکھتے وہ کروا دے پکی ہو جائے گی سمجھ نہیں آ جائے تو عزیزم کا نتیجہ مقام محمود آ جڑا سوا پہ رام تو باقی آل وطن جتن ربیلا اللہ دعا کامل در برف نماز کا مل درف محمد کو وسیلا فرما پرواد جی ہوں محمد کو جس مقام محمود کا وعدہ کر چکے مولا واضح چکے مسا ہوئے واضح دل آتا ہے معلوم ہوا اتوار یہ ہوئی واقعہ مان رکھتا ہے دریا میں کس <ساعد> و و حضور <سے> اللہ نے بہاد معلوم ہوا کی پوچھ کے تھی جو محل ہے کہ اللہ اسکول کی طرف سے آسان یقین سے ملے ہوگا اللہ نے بہت شاہ لا دکھ ل معلوم ہوا آتا وا دس دکھنا چفا آتا پرورتگار آپ کی شفا سانو اتا فرمائے کیوں آ کیا گیا مقام محمود کا نام ہی وسیلہ ہے اور مقام محمود اور وسیلے کے مقام پر کھڑے ہو کر آپ ساری کائنات آخر کا موبائل سب کی کفات فرمائیں گے تو جب آپ نے ہر اسفات کر لی تو استنا ہی آ گیا ورزنا اور مقام وسیلہ مقام محمود مقام سفا گبرا سفا گا میں بول رہا ہوں سگرا سفا چھوٹیاں سہ کر آپ اپنے درجے کے مطابق مومنا کرنی لیکن گبرا بڑی جڑے حساب کتاب شروع ہونی جان سارے جگ نے چھٹنے ایک خاص آپ ظہور میدان منصوبہ سب کو ایک ایسا مقام محمود نو شہر کے اکبر نے بڑی تقسیم نقشہ اگر پیش کیا جائے تو اگست نے بیان کیا مقام محمود چند مت ہے میدان وسیلہ جن کو کہہ رہے ہاتھ محمد محمد کو وسیلہ کا فرماؤن کر دے آپ تو خود وسیلہ ہیں تو پھر وسیل وسیلہ کہہ رہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ وسیلہ ہیں تو وہ مقام فرما جہاں پر ساری خدائی کے سامنے ظاہر ہو جائے محمد ناردین اس مقام سلطان آپ نے لگتا ہے دھیان parmandate bilkul illah isme thing... allah qab allah ope bismillah hum allah allah mere bi jaan para hum goonon shafaati sun darwale adam ke adam e जफात इस multimodal- <laughs> Jazmold صلی اللہ علیہ وسلم. دا تحجد پڑنا لوکت وغیرہ نہیں تحجت کا حکم ہو جائے رات کے کچھ حصے میں جاگن کی وجہ پوری رات ہی ڈیا محبوبہ تین حصوں آپ نے تحج ادا فرمائی تحج مبارک گل نتیجے لیکن خالی تحج نہیں کتنے کیونکہ گل وسیل کی جنہوں وسیلے دی دولت ادا ہونی سی پرور جگہ اور روا کی حکومت بہبود کی کرو تی خدمت کرو میرے محبوب سے دروف پڑھو مربح آل مسل دع مندو نال درو پڑھو جب درود پڑھنے تو کہنے اللہ سام محمد اللہ فرما دس پڑھو اسان رب نو کرنے اللہ ہوما اللہ تون اسان پڑھنے وہ پڑھنے کی مطلب دعا منگنے یا اللہ رحمد ارد کرنی ہے رحمانہ نال ہے ارد کری اللہ تحمدار اللہ درو پڑھنا نہیںجے نہیں پڑھ والے ہیں کی اللہ, اللہ تو درود, دی پے اس درود اس دعا بہت نتیجہ قیامت مقام محمود سے وسیلا ملنا ہے سرکار کی شان لہر راہ ہونی ہے نتیجہ ارے اہل سر تو سگڑا um مقام محبوب وسیفے او مقام ہوا محنت محبوب کی او مقام ملیا معلوم ہوا مقام مرتبے وسیل باقی دو تر ایک رب سونا ایک رکھ چڈا اکایاں اور دوسرا کمائی والی جی مقام محمود بھی جائی جو ہی تو تلیل نہ ثابت ہو گیا تزیلس ہو گیا؟ دو قسم دیا بن گئی ہیں؟ پکے پی کے حوالے ادھر زندگی نہ صحیح روایت پڑی ہے نہ قرآن پاک میں آیت اور صحیح روایت ٹھیک ہے نا تو فضیل سا دو قسم دیا ہو گئی ہیں. محبوبے خدا نظر ماری پے ہونا ہے میرونا ادھر نظر مارنے آپ کی ادھر بھی نہیں. جی غوثِ آئی mayo oh, me فرمیاں اندیا ملازمت شروع ہوگی رب واہ شریف مولا محمد کریم چند گوس ہاں پاک, پاک محمد وسیلہ مبارک لا اتنے کم نہیں پاک گوس پاک میرا نو پاک محمد کریم اپنے اپا جی بلا کے وسیلہ مبارک لال ؤں دن سال فرما دے مولا علی سرکار وہ ایسے بڑوں گزی گوئے نے مبارک روحان اللہ تعالیٰ نے جسم شریف جس بھیجنے پہلو انہیں بنایا ہوا سی یہ پریدا کی ارواہ کی تربیت بھی فرماندیاں سن اور دیاں کی جنگ خاتم بن کے مدد بھی فرمان <تصح> <حق کی> صدا <سلام> سمجھئے فرمایا نبولا شریف مولا سونے باپ نبی اللہ علی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا خاص حکمت مولا لی ہر کا پاپ اپنی شان جی ہے میں شانت پاگ مولا علی اور فرما رہے جس وقت مبارک نے پیدا فرمائییا نمیاں جنگ میں بچا ہمت میں فرشتے جا مدد کرتے سن اللہ دے مبارک فرشتے تدبیر وہ تدبیر دے اللہ پاک کی مبارک فرشتہ دیا پاک روح مبارک بھی تدبیر شامل ہو سکیل روحان بھی تدبیر دلد دلد شامل ہو کے جاؤں اے مناسبت باق باق میرن اور مبارک بڑی جی. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دے نبیا رسول نبی رسول نے جہبر اولا دیام سردار والا فکر فخر بھی مرجو مطلب نہیں فرمائی کئی مانے آلو نے لکھے نے ایک لکھا میں اولاد آدم کا سردار ہوں فخر نہیں کیا مطلب میں <تصفح> اپنی طرف فخر دے, <تصفح> <تصفح> <ایلان تصفح> دے, دے, دے دے میں اولاد آدم کا سردار ہاں یعنی کدی آدم دیکھ آدم علیہ السلام کیوں اولاد آدم کو نو آدم ہوا دے نو آدم مراد آدم. آدم تمام نویں آدم کا میں سب راہ ہوں آپ سلام بلا فخر فخر نہیں مطلب اللہ کا امر آیا ہے. ਉਸ ਅਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੈ ਦੀ ਬਲਲ ਤੀਜ ਮਾਨ ਹੈ ਫਖਰ ਲਾਫ ਫਖਰਾ ਮੈਂ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅger ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਆਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕਾ ਹੋ ਕੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਤੁੰਗੀ ਦੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਆਹ رے میم فخر میری فخر دوسرا مانا نہیں پخر نہیں نہ فخر ہے فخر کرنا وہ میرے وہ میرے نال وہ میرے ہے میں اس فخر کروں میں اولاد ہوں فخر نہیں اران کیا محبوبی پورا شرطیات رکھے کسی نبی نہیں آیا اوریاما میں اولاد آدم کا سردار ہوں کی مطلب یہ متو سمجھے سالی صاحب ہے جب دلیل اوپے ہونی ہے میں آخانا آپ لوگ یاد آوا کی پی کے جانا میرے پاس محمد کریم نے یاد آوا کی پی نبیا سردار جی سردار ہے مکان میں محمود نبیا نے پاس محمد کو لاؤ پاس میرا کو لونا ہے تا کر کے آسرم ممبر دیکھ لو کہ بندہ چندرا کتاباں گول پڑی بتیاں پیڑیاں شاندر <سن> کتاب لکھیے میں <تصفح> حالات آپ لکھنے میں اور میرا ملو گے سونا نبی پرمانڈا میں اور سردار پخر چوئی جب بیٹھا سر شکام پیا جی آپ اور جو رکھ رہا ہے گل کر صحیح جہان نہیں سرپیا سیرا بغداد جب بھی حکم میرا کدم پلیاں سارے کردار گواہ جا ابد خاطر نام کا سکیل یہ کام سے ایلان کرے گا جس ویسے پیدا ہوئے پھر بھی مسلمان اور اپنے نانے پاک کی شان مبارک ظاہر کرتے سدکے جانا پھر اسلام سارے گلیا نے گندنا چکا جتے فرمایا تکبیر <سؤال> نارج <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> اپنی منگل ہے دوسرا سولت نو دخل ہے بندیا نہیں لگ لگ سکتا ہے لیکن فیل انسان اپنی بڑی آتی ہے یہ بہت بہت یادہ ادھر دلان تھی اوراری اور اور اور اور بنیاد دیت ریاست مسقت وہ الگ نے لیکن حکومت جی بگڑی ماقل جوشت جی مزدور خدمت پیش کرنے دل مزدور نے روس پار لی گرمی کرنا تو میں سلسلے کا بھی ہے ضرور پیش کرتا ہے کیوں ارے سیہ پیر کا نام شہر واحدات نے جتھے رسول اللہ کا دن کا بجنا ہوا جب کہنا ماتو بیبرا اللہ بنا ل کربریلا مکان مجھے کسی کا مکان مرد پائے تک جانا لوگ ست ست پیار اللہ دے پیار کی دلیل لے کر سن کے جاواں باغ میرا بابو لے پوری خدائی وہ پیار کرتی ہے باب میرا خدائی گلامی درم روی پیر بہت قرآن مر گائے وہ بھی جو او جوڑ دیا جنا پیشاب دیکھے ہندو مسلمان ہو گیا پیشاب ہندو مسلمان ہوتا ہے वो भी हाथ जोड़ के aap ki laal ke pata kuch na no. mana kinu मैं कन्या सकनु मु मु बोल ना करहि और भाटे को बिनो वाले सोतन कोTagName मैं मु ہاں ہاں ہاں ادھر سرداری کا دعویٰ نبیا شاہ محمد چحمد سمجھ آ رہا سد کے جا چوک میرے پاپ نوی سربت نہیں سی بیٹھ گا روس پاک میرا بدل بخری نہیں بہت پرمایا کو دنیا کا مٹا نہ آرام کا میڈے کو asarabna laila <inaudible> iraza bicha naiza naiza tere aadat duniya ki na ye duniya naamo tum ya tere aadat duniya ki sunche tum ya naamo tum ya मरने की ताबंदी वहां नहीं है की पापना रे तकदीर नारे इस्ताग नारे तहकी नारे वौसिया हुदाए आले सुन ना گل پرمائی سے سرمگار کو مزہ منگ نہ رہو الگ رہو ورنہ آپ کی مناسبت جو قائم کر رہے تھے محمد اربی تعلق مکھی نہیں آپ دیکھی شیخ کے حماد نے شاید ہنماد جو ہے لیکن گھر جڑی سن لگا ہوں سی آپ ایسے بننا مرشد بھی آپ کی شما کا موقع تاجی کی بلا گل تو سمجھ ہوئے میں حیران ہو گیا کتاب کا حوالہ دے چنا مذہب سو سال پہلے پاک میری سرکار سال کپاس رتہ گان شروف ہوا کچھ عرصے بعد باؤت پاک میر ابرستان سروپ الگ ویارت خبر پہنچے گرمیا دا وقت پہ لما وقت خلو درمان پریشان آؤ لال مری جما دعا وقت سرور آپ واپس آتے ہیں گنا پوشدہ دونوں خیر سی کی ماجرا سی آپ آرشد میرا مرشد چلتی جوڑے لگایا پر سچا ہاتھ حرکت نہیں کرنا ہلدان نہیں پوچھا پریشان میں ہو گیا آپ فرماتے ہیں نے آدھن کا تمالی را فرما جب میرے مرشد نے منویل خطرہ دیا برابر خلاف لیا میں جہاں بدر ہاں اگلے جان کے گا نکالے <سؤال> جان کے گرمی آخر میں باہر رکھا میں ہو جا باہر نکلنا فرمایا میں فرما جاڑا دہ میرا چلتا نہیں مہربانی فرما میرے تو گئے تب نو آب تیری نہیں اللہ! اللہ Yarrus, <laughs> Naya Tekbir! The team is going to play in no cor na cui بہو <HAM> تو رب سونے بندے مند رکھن کی خاتر بندے نیا رکھنے کی خاتر ایک کی چھٹیا ہر ایک نیاز میں آ کے دعا کرای کوئی پتہ نہیں کتنے حضرت عمرہ شریف سے چلے آپ پر مانگنے یا امر اچھا دعا ہے وہ ہے اپنی دعا بچ شریف رکھی نکھ مگر سال تسلیمان مولا روانند جو بال کیا دے چڑی بوے ہاتھ نے موڑی فرمان فرماندے نے میں دبا منگا رہا میرے تی ہاتھ اٹھایا قبر شریف جو میرے ہاتھ لال میں خوش ہو گئے سترا کے واپس آیا شکو ہاں ہاں ہاں سمجھ دو نام دیکھ لکھ لکھ لو لوگ مجبور نے میرے لیے کوئی لگ یا امام الگ یا کسی نقش بندی کو لگ وہ اپنے منشت کے ختم ہوئے وہ اپنے منشیت کے ختم ہوئے وہ اپنے مرشد کے قدموں میں وہ اپنے منشیت کے قدم سارے دروش یہی قدم ہے پھر ٹیک تا کر کے روش پاک فرمانے کلو ولی اللہ قدم نبی وانا اللہ قدم فرمایا قدم بول کے سو پیا لے سفت لے میرے محمد آئی ہی. ہیں رکھا سونے سفر اور حد سے نسبت بجو دربار دربار سب سے ہےجکو اور سب سے ہے مر لگ جانا میں پہلو وہ ہے بارہویاں یہ ہے سونا یارویاں باروی والا یہ ہے پہلو بارہ یار قدرت نے یاروی باروی پہ مرتبہ لے کے اللہ تعالیٰ نے دیتا پتہ لگے محمد مصطفی کے بعد مدمت نگر والا اب جو واقع ہوگی وہ یاری والے کی ہوگی جا کے پتا لگے ملے نئے सना नरेश शक्ति नरेश गौर जप प्यारवी पादवी अल आलम के प्रामण महात्म राजा फरमाउने किया गौर जपन या रवि पादवी ری spoken... مشکل مہما حل ہو گیا کھل بھی مشکل کی مہمہ حل ہو سمجھنے والے سمجھدار بھی اردو کو بول جائے تمہیں دو مہینے کٹھے دو مہینے کٹھے ہیں مہینے کٹھے لے کر وہ ہیں اے تے ہیں وہ بارہ ولایتھ نبوت اسلے ہوئے گیارہ کے بارہ فاصلہ نہیں اور صحابہ نہیں انہیں یہ قدرت کا ایک نظام ہے تبا تابئی وہ گرو نے بولا وہ وہ ہے اولیاء لیکن انہوں نے نام مخصوص نے مراٹے نہ کلی سی تھی مراٹے نہ لحاظ سے رکھا پہ نام ہے بدل میرے بھی آنگے آپ مبارک آرمایا سان پتا لگا مقام پاک ملاپ گار بارہ درمیان کوئی ہو پیار کے اظہار دنیا جب کسی کا پیار سے سمجھو ہوں سو پیار کہ क्या गौर जप क्या रवि बारवी में तो तुसे भी बोल लो क्या गौर जप क्या रवि बारवी में क्या गौर जप क्या रवि बारवी में कोई मान हम पर गुलाग तुम है फस्ले पे बसते शहंगी से दिया हक वो अल्लाह اللہ محمد ہے رضی جو آخری رہنا سبحان... پاکی <femme> نہ بہت کچھ جو آج سمجھ آپ رکھے میں اچھا ہے نہیں تو بل پڑھ نکل پڑ پیار لوگ میں بھی اصل وجہ لے رہے ہیں نبی محمد نبی یا محمد تیرے محمد کے وسیلے میں تب وسیلے سوال اللہ شفاعت میرے حقوق دماغ پڑھ کے واپس ہو گئی چرم شریف شہید نہ روز میرا پرموایا پر پریلا میرا وسیلا سب کی کار بڑا ہی قبول ہوتا جدو دعا مانگے میرا وسیلہ پریش کر بریت ہاں ہاں ہاں بریت سارا جب پرماند نے تا کر کے سی نی یاد a tickle foot on day, is it much, much enough on day? day, not a day. Not a day. We're <sweak> not going to be We're not going to be